السّلحمن الحمد اللہ و رحم الحمد اللہ علیکم و اللہ وبرکاتہ پاک میں باقی تمام ورلحشین السّین العلم اور باقی خاران برادران صاحب کو شمس سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر 18 ہیں اور آج کے درس میں جو ہے ہم اس دعا کی اس اہم ترین دعا کی اس بہت ہی پرمانہ اور بہت ہی اہمیت رہنے والے دعا کی کہ جو ہے مختصر توضے اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو وہ دعا جو ہم جو غسل کے دوران پڑھی جاتی ہے ہمیں دعوت میں فرمائے دعا کو غسل کے دوران پڑھی جائیں دائیں بائیں پانی ڈالتے ہوئے جسم کے لیکن یہ دعا جو ہے صرف غسل کے دوران نہ پڑھ جائے اس دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو جب بھی ہاں یہ دعا کی کیفیت تو ہو یہ دعا پڑھی جائے یہ دعا بہت ہی نورانی اور بہت ہی اہمیت کے حامل دعا ہے کہ صرف غسل کے دوران تو ہاں اس سے مناسبت رکھتی ہے کیونکہ آپ جسم کو دہ رہے ہیں تو جسم کو دہنے کے ساتھ ساتھ کوئی کہ ہمیں اس دعا میں یہ بتانا چاہ رہا کہ صرف جسم کو دہنا کافی نہیں ہے بس اسے ایک اہم ترین چیز ہے وہ دوہنا ہے اس کو پاک کرنا ہے وہ انسان کے دل کو پاک کرنا اور عمل کو پاک کرنا ہے جیسے دل اور عمل کی پاکی اس کو خاص توجہ ہے اس کو فوکس کرنا ہے تو اس لئے یہ مخصوص دعا ہے اس میں جو ہے بہت اہمیت کے حامل دعا ہے یہ دعا ذہن میں اس کی معنی معموم کو سمجھ کر اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس کے بہت بڑے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے تو دعا جو ہے اس کے دوران پڑھی جانے والی دعا تو یہ ہے کہ ہر کسی کو الحمدللہ للہ ناشد دنیا کا اللہ نے ایک خاص توفیق دی ہوئی ہے کہ یہی دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ہاں لیکن عالم اسلام کے دوسرے مکات فکر چونکہ انہوں نے اب بچپن میں اپنے بچوں کی چیزوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ابتدائی کتابوں میں یہ دعائیں شامل نہ کرنے کی وجہ سے پڑھنے کی عادت کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہوئی تو دعا تو یہ ہے بسم اللہ علم توحر قلم وزک عملي واجعل ما کا خیر علی وضع من التوابین وج من توحری تو دعا یہ ہے ہنج الحمد وََََََََحمد اس کا سرسری تجمہ کریں تو تجمہ یہ ہے اے اللہ تحرقل قلبی تو میرے دل کو پاک کر دے وزق عملی اور میرے عمل کو بھی پاکزہ کر دے وجعل ال اور قرار دے مائندگا خیر اللی جو کچھ وہ تمام خیرات جو تیرے پاسے تیرے دست قدرت میں ہیں اس میں سے میرے لیے بھی کچھ خیر قرار دے وج النی اور مجھے قرار دے منتوین توبہ گزاروں میں سے جو بار بار تیری طرف ہی پلٹتا رہتا ہے ہمیشہ تیری طرف متوجہ رہتا پلٹتا رہتا ہے اور ہمیشہ توبہ طائب کرتا رہتا ہے وج اور مجھے قرار دے من المتطاہرین ان لوگوں میں سے جو خود کو پاک اور طاہر رکھتے ہیں تجیب رکھتے ہیں تو یہ دعا کی مختصر ترجمہ ہیں اضا نگرہ میں تو اس دعا میں شروع میں جس طرح باقی دعاؤں میں آیا ہے اللّہ آیا ہے کیونکہ کوئی بھی دعا آپ اللہ سے مانگیں گے تو آداب دعا میں سے یہی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو دعا کی شروع میں ذکر کیا جائے ہاں جی رب بنا جیسے قرآن اکثر دعاؤں کے شروع میں لفظ ربنا بنا ہے رب بن آتن دنیا حسن طفِ ربنا ربن فل والِ والدین ہاں جی ظلمنا ظلمن الحسن ربانعلوم سے آپ انبیاء اللہی کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں ان میں دیکھیں تو اکثر کے شروع میں رب بنا ہے یا اللہ ہے تو اسی قرآن روش پر انبیاء علیہ السلام کے رویش پر یہ دعا آئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع ترین اسم ہیں آسمائے حسنہ میں سے لفظ اللہ ہے چونکہ اللہ عمہ کا بین الب یا اللہ کا معنیٰ دیتا ہے ہاں یہ کو حضف کرتے ہیں اس کی جگہ پہ آخر میں امی میں مشدد لاتے ہیں اور اس کو اللّہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ اللہ یا اللہ ہے سچائی کے ساتھ انسان یہ دعا کو پڑھتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو اللہ کے طرف کر کے جب آپ اللہ کہہ رہے ہیں اللّہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے جو ہے دل و دماغ میں اللہ کو پکارنے کی کیفیت پیدا ہو جائے اللہ سے دعا ماننے کی کیفیت پیدا ہو جائے آجیزی کی کیفیت پیدا ہو جائے اور اللہ کی عظمت آپ اور میرے دل میں آ جائے اور اپنی کمزوری اور زوف اور ناطوانی اور اپنی خطا خصور گناہی جو ہے اپنے ذہن میں آ جائے اور اللہ کی جو ہے حاج اور اس ملاق بادشاہ کی عظمت ذہن میں آ جائے اس کائنات کا مالک اور رب اور الناس سے اس کے عظیم مناسب کو ذہن میں آ جائیں۔ ہاں جی اللہ کی عظمت کو ذہن میں لائیں اللہ عمّہ اور اللہ کی جو ہے قدرت لایہ تنہا علم بے لا ہاں جی اللہ کی ہر چیز کی کوئی نہایت نہیں ہے نہ علم الح کی کوئی نہایت ہے نہ قدرت الہی کی کوئی نہایت ہے نہ رحمت و رحمانیت کی کوئی انتہا نہ بخش و رحم و کرم کی کوئی انتہا اس کی ہر صفت جو ہے اس کی صفات کو صفت مطلقہ کہا جاتا ہے اس کی ہر صفت کے اندر اطلاق ہے نہ ختم ہونے والی عظمتوں اور صفات ہے کمالیہ کا وہ مالک ہے، حقیقی عزا نگر میں وہ رب عالمین ہے اور سات آسمانوں اور زمین کا رب ہے ارش عظیم کا رب ہے اور کائنات کے ہر شے کا رب اور مالک ہے تو اس ذات کی اس عظمت کو ذہن میں رکھ کر جب بھی آپ اللہ پڑھیں سب سے پہلے آپ کی توجہ پوری توجہ دل دماغ کے ساتھ اس اللہ کی عظمت کو ذہن میں درہ کریں اسے سے لفظ اللہ کے اتنی آسانی سے آپ پڑھ کے نہ گزریں اللہ کی عظمت کا ادراک کریں ہاں اس ذات سوانے جس طرح دعائے صفتحہ کے اندر اللہ کی سو اسماعل حوصن یعنی سو صفات ہنسنا دعائیں جوشن کبھی میں ایک ہزار اسماول حوسنائیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ان تمام صفات حسنہ اور ان تمام کمالات سے بالحق متصف ہے اور بی ذات متصف ہے اس ذات کو یہ تمام صفات کسی نے دیا نہیں ہے کسی نے نہیں دیا ہے, وہ بھی ذاتی ہی ان صفات کمالیہ سے متصف ذات ہے اور جتنی بھی کائنات کے اندر جس کے اندر جو بھی کمالات ہے قدرت ہے علم ہے ہاں جی ہنر ہے جو کچھ کمالات انسانوں کے اندر ہے موجودات کے اندر ہے سب اسی ذات کے طرف سے ہے اسی نے دیا تو ہے اس وہ لینا چاہیں تو واپس لے سکتے ہیں تو حضران کرم جب بھی آپ اللہم میں ہیں تو سب سے پہلے آپ کی کوئی چیز ماننے سے پہلے اللہ کی عظمت کی طرف ہمارے ذہن جائے ہاں اللہ کی جو ہے قدرت لایہ تنہا کی طرف ہمارے ذہن جائے اس کی بے نہاط رحم و کرم کی طرف ہمارے ذہن جائے اس کی بے نہا عظمت کی طرف ہمارے ذہن جائے ہاں جی دنیا میں ایک شخص کوئی چھوٹی سے ملک کی حکومت مل جاتی ہے تو وہ فلاً نہیں سماپ پاتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا عظیم سمجھتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں بھی اس کو کتنا عظیم انسان سمجھتے ہیں تو آپ اندازہ کیسے وہ اللہ جو اس کائنات کے ہم تو اولین اس کائنات کی عظمت کو نہیں جانتے اس کا اس کائنات کے وسعت کو ہم نہیں جانتے ہاں جی ابھی انسان کے رسائی اس سے پہلے آسمان اس کے اندر موجود ستارہ گان سیاحان ہاں جی اور انہیں تک ہمارے علم ابھی احاطہ نہیں ہوا ہے یہاں تک انسان نہیں پہنچا باقی سات چھ آسمان اور ہیں چھ زمینیں اور ہیں وہاں انسان کے رسائی سیرے سے نہیں ہیں اجیہ میں سازی فرماتے ہیں یہ تو آسمانی دنیا جس میں یہ تمام چیزیں ہیں سورا شہجان ہیں باقی سیارات ہیں کہکشانے یہ پہلی آسمان ہیں باقی جو آسمان ہیں ان تک تو انسانوں کے رسائی ہی نہیں ہیں ایزانگر آپ یہاں سے اللہ تعالی کی عظمت کو کریں جب بھی آپ یا اللہ پڑھنے لگتے ہیں اللہ دعا کے شروع میں آپ کی, کی زبان مبارک پہ آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو درا کریں اس کی بال بے عظمت کو درا کریں ترق کرنے کے بعد اور اپنی عزیزی کو ترق کریں یا اللہ میں تیرے گناہ خار بندہ تیرے حضور میں حاضر ہوں یا اللہ میں تیرا خطا کار بندہ تیرے حضور میں حاضر ہوں یا اللہ میں تیرا سرا پا محتاج بندہ تیرے حضور میں حاضر ہوں یا اللہ میں گناہوں سے آلودہ انسان تیرے حضور میں حاضر ہوں یا اللہ کمزور انسان تیر حضور میں حاضر ہوں میں محتاج ترین مخلوق تیر حضور میں حاضر ہوں کیونکہ انسان سوچیں تو آپ کس چیز میں بے نیاز ہیں؟ آپ کسی چیز میں بے نیاز نہیں ہیں ہر شے میں اللہ کا محتاج ہے اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے اپنے اندر جو خوش کمالات وہ اللہ کا ہے اس میں اللہ کا محتاج ہے پانی کے ایک ایک قطرے کا آپ محتاج ہے رض کے ایک ایک دانے کا آپ اللہ کا محتاج ہے اپنی صحت و سلامی کے اللہ محتاج ہے اللہ کے محتاج ہے. وہ ذات آپ کو یہ چیزیں دے دیں تو آپ عظیم ہو آپ بڑا ہو آپ چہنجے لیکن اگر اس نے یہ تجربہ شین لیا آپ کے جو تو انسان کتنا کمزور ہو جاتا ہے اللہ آپ کے دل و دماغ کے ایک رکھ کو اس میں تھوڑی سی ڈیفیکٹ ہو جائے ہاں جی ایک بن نہیں واوی وہ اس میں تھوڑا سا کچرا گیا انسان معذور ہو جاتا ہے انسان فال غرض ہو گیا تو وہ کبھی مر جاتا ہے کبھی فالس زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ جو ہاں جی ہٹا کھٹا جوان انسان جو دوسروں کا معاون اور مددگار تھا آج خود دوسروں کے ایک لغمہ منہ میں ڈالنے کے لیے ایک قدم چلنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے جان میں لہٰذا جب بھی دعا کے لیے آپ جب بھی رب بنا کہہ کہ اللہ کو پکاریں یا جو ہے اللہ کہہ کر اللہ کو پکاریں تو عزائن کرمی اللہ کی عظمت کو سب سے پہلے ذہن میں لائیں اللہ کی جو ہے عظمت کو ذہن میں لا کر اس کی بے نہایت قدرت کو ذہن میں آ کر اس کی رحمانیت اور رحمیت کو ذہن میں رکھ کر جس طرح ہمارے باقی زبان بولتے ہیں نا تس سونچی کو حسچن او سونچی کو ٹوچن اس کے بے نہایت رحم کرم اس کے غفاریت اس کے ستاریت ہاں جی ہے، وہ اللہ وہ ستارالویوف اس نے ہمارے گناہوں پہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے اس نے ہم اس معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزاریں اگر وہ پردے ہٹا دیں تو شاید ہم میں سے ہر کوئی دوسرے سے بھاگ جائیں عجہ نگر ہاں ہر کوئی کسی دوسرے کے مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہ ہو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں ایک دوسرے کے منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں اگر ہمارے باطن اللہ تعالی سامنے کھول دیں ہاں جی اور وہ اللہ اس پردے کو ہٹا دیں کہ سچائی سے اگر ہم اپنی گھربان جان کے دیکھ لیں ہاں جی تو جو عزت ہمیں معاشرے میں ہے جو احترام ہمیں معاشرے میں کسی ادارے میں ہے گھر وار میں ہے قوم خاندان میں یہ سب اس وجہ سے اس پاکزان نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے ہمارے خطاؤں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ جی عزت ہے یہ جی احترام ہے ہاں جی تو ہم بہت، کچھ خود کو محسوس کرنے لگتے ہیں اذان کرام لحاظ جب بھی اللہ پڑھیں گے تو پھر اللہ کی عظمت کو ذہن میں لائیں جتنا آپ اللہ کی عظمت کو ذہن میں تصور کر سکتے ہیں دل و دماغ میں لا سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں ہاں جی آپ اللہ تعالی کو دل و دماغ میں لائیں اس کے بعد پھر آگے اللہ سے جو کچھ مانا ہے مانگے اور اپنی آجزی کو دل و جماع میں لائیں اپنی کمزوریوں پر ہر طرح سے نگاہ ڈالیں اور اللہ سے لب سخن ہو جائیں یا اللہ تیرا یہ کمزور بندہ تیرا یہ ضعیف بندہ تیرا یہ خطا کار بندھا ترے گناہوں سے آلودہ بندہ یہ تیرا ہاں جی ہر شے میں تیرا محتاج بندہ ہاں جی یہ گندم کے ایک دانے کو پیس لیں اور اس کے ذرے کو بھی اللہ کا ان دنیا والوں سے خطاب کہیں لاؤ بھائی میں نہیں دے دوں تو تم یہ ذرا اللہ کے دے دو تو انسان تمام موجودہ جمع جائیں تو نہیں لا سکتے گرا ہاں جی تو ان تمام اپنی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عاجزی کو پیش کریں اللہ کی عظمت کا ادراک کریں پھر اس ادراک کے ساتھ پھر اللہ پھر آپ اللہوں میں پڑھیں ہاں جی اللہ ہم پڑھنے کے ساتھ اس عظمت لائق کو درخت کریں اللہ کی عظمت کو پھر اپنی کمزوریوں کو جب بھی اس دعا کے ساتھ خاص نہیں جب بھی آپ اللہم پڑھیں جیسے آپ نے پہلے دعاؤں کو اللّہ آ تو نے کہا اللہ تو تی کہا ہاں جی اور جننی دعاؤں میں ہماری زیادہ تر دعاؤں میں یا اللہم یا رب بنا ہے یہی دو کلمات ہیں ان دو میں سے رب کے معنی میں آتا ہے رب مالک حقیقی رب کے معنی کیا ہے پروردگار پالنے والا رجق دینے والا تربیت کرنے والا اللہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے آدمی رجق دینے والا بھی وہی ذات ہے تربیت کرنے والا بھی وہی ذات ہے ہمیں تربیت کے معنی کیا ہے آپ کو جس مقصد کے لئے اللہ نے خلق ہے آہستہ ایسا, ایسا اسی مقصد اور منزل تک پہنچا دینا یہ تربیت ہے ہاں جی اس کو کامل کرنا مکمل کرنا یہ تربیت ہے تو آپ کو جو ہے رزق بھی وہی اللہ دیتے ہیں تربیت بھی وہی ہے ہمارے ہر چیز کا خیال رکھنا وہی ذات ہے تو لہٰذا اللہ کی عظمت کو لفظ ہے رب کہہ کے پکاریں یا اللہ کہہ کے پکاریں رزا نگریں اللہ کی عظمت کو پہلے درک کریں اللہ کی عظمت کو دل و دماوے لائیں اور پھر اپنے عاجزی کو اپنی کمزوریوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں پھر آگے اللہ سے جو معے انسان جو ہے جب اپنے عاضی کو درخ کریں گے اللہ کی عظمت کو درخت کریں گے پھر مانگنے میں آپ کو لطف آئے گا پھر اللہ پھر آپ کے اندر دعا کی کیفیت ہوگی آپ کے اندر آجیزی پیدا ہوگا آپ کے نفس جو ہے وہ سرکشی کی, کی کیفیت سے نکل آ جائیں گے آپ کے عظم اللہ کی عظمت کو جتنا آپ درخ کر سکیں آپ سمجھ سکیں آپ ذہن میں لا سکیں دعا کی شروع میں چیزیں لائیں خیر اللہ تعالیٰ اس کے اللّہ کیخت کمال عجیزے کے ساتھ کمال خضو اور خوشی کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ اپنی دعا اللہ کے پھر اللہ توحیر قلبی کہیں آگے دعا کو آگے بڑھائیں اس طرح باقی تمام دعاؤں میں بھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دعا کو قبول بھرمائے گا زندہ میں آج کے جو ہے ہمارے درس اسی کلما پہ اتفاع ہو رہا ہے آگے ان یہ دعا بہت جامع دعا ہے میں کوشش کروں دعا کے مختلف پہلوؤں سے آپ کو توجہ دے دوں اس دعا کے اندر جو ہے ہاں جی پانچ چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگ ہے اس دعا کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ سے تو حالت قلب ما رہا ہے کہ اللہ میرے دل کو پاک کرے ہاں جی دوسرا جو تزکے عمل عمل کو کی پاکی کا اللہ سے دعا کر رہا ہے تیسرا جو ہے اللہ سے تمام اللہ تعالیٰ کو تمام خیرات کا سر چشمہ قرار دیتے ہوئے اللہ ہی سے تمام خیرات مان رہے ہیں چونکہ ہے ہی بے اللہ ہی تمام خیرات کا سرچزمہ ہے وہی دے سکتے ہیں بے دہیل خیر اسی کے ہاتھ میں تمام خیرات ہیں تو جو اس تیسرا جو ہے اس میں اللہ تھی کو, کو تمام خیرات کا سرچزمہ قرار دیتے ہوئے اللہ ہی سے خیرات مان رہے ہیں خیر مان رہے ہیں اور تیسرا چوتھا معنیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کو توابین میں سے قرار دے کیونکہ توابین اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے میں سے اللہ نے وال خود کہا ہوا ہے کہ میں توابین سے محبت کرتا ہوں اسی باپ کے شرمین اللہ یحب توابین و یہ بب میں آپ نے پڑھ کے آیا اور آخری جو ہے جو عام پانچواں نوطا جو ہے وجال من المتحرین اللہ مجھے پاک صاف لوگوں میں سے قرار دے مجھ متحرین میں سے قرار دے تو اس کے اندر پانچ اہم ترین نخات اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک آپ کی زندگی میں فلاح پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے آپ کو ایک الہی انسان بنانے کے لیے ایک خدا پسند انسان بنانے کے لیے ان میں ہر ایک کی بہت بڑی اہمیت ہے ان مہندہ دسوں میں ہم اس دعا کی اس طرح کریں گے اللہ عبد کو اس دعا کو آجیز سے بھارنے کی توجیز.